مدد نسلی و نسل نے مولا رسول خلفائی وسحبہ واجہی وطرتی ون وتحی اجمائی نلا يَوْمِ مدی باب بہ دو بلاہ میں نشت نرجی بسملہ ہوتا پارک ولا فل کو مل سانی نبیل کری مل رہو رہی مل کسی مل علی مل ہلی سدف اللہ ہوا سدف رسول نبی کری درو شریف بابا دیبڑا نہیں دوسرا تروشیپڑ صاحب آپ اسپیکر سیٹ کرو دروشیپڑے یا رسول اللہ حبیب اللہ وکار جگر شہ اہل سنت درجمانے اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب دامت پر قاتم جانشین شیخ الحدیث و مختم جامعہ حنفیہ دو دروازہ سیال پورٹ. عزیز القدر فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد انوار الحق صاحب عزیز القدر فاضل نوجوان حضرت مولانا ضیا اللہ صاحب دیگر علمائی کرام رام مسلک کے حقان سنت و جماعت ناخان شری لسان اور میرے نہایتی قابل ستحم سامعی نے کے رام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ نورانی اور روحانی معافل پاک جس کا عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے انعقاد پذیر ہے پچھلے دنوں یہاں قبرستان میں محفل ملاد شریف تھی وہاں میں حاضر ہوا تو کے بہاری کالونی کے نوجوان اور ساتھیوں نے مجھے کہا کہ ہم بھی حضور علی سلاد وسلام کی عظمت و رفت کے سلسلے لے لیتے پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ شاء حاضری ہوگی آپ آئیں کوئی تاریخ کا تعین کریں گے پھر پروگرام کریں گے مجھ سے بیشتر دنیا اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت کے فرزندے ارجمند جن کے گھر سے ہمیں یہ پیارا اور محبوب دین اسلام کی خدمت کرنے کی کچھ سوجھ بوجھ حاصل ہوئی اور جنہوں نے سیال کوٹ میں قریباً پینتالیس چھیالیس سال اللہ کے دین کی عظمت و رفت کی تبلیغ فرمائی اور صرف زبانی تبلیغ ہی نہیں فرمائی بلکہ مسلمانوں کو ایسے ہیرے عطا فرمائے جو گلی گلی کوچے کوچے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں میری مراد استادی و استاد فخر الجہبید آپ تاب اہل سنت مہتابِ تاب طری حضرت علامہ الحاظ پیر حافظ محمد عالم صاحب قدس سے سرخ العزیز محدث ہے سیال کوٹی ای ذات مابقات ہے کہ ان کے لختِ جگر اور ان کے جانشین ہمارے سروں کے تاج اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب نے مختصر مگر جامع بیان میں آپ کو یہ بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم شروع سے ہی عال سلت رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقانی حمید میں ارشاد فرمایا ان الدین دینا ان دلہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی جو دین ہے وہ دین اسلام ہمارا دین کیا ہے بولو دین اسلام اونچا بولے ہمارا دین اسلام اور اسی وجہ سے قبر میں بھی سوال ہوگا ماں دین ہو تیرا دین کیا تو اس کا جواب کیا ہے دین یل دین یل اسلام ایک دین ہے اور اسلام کی جو دین ہے اس کی بنیاد نبی کریم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں پر بخاری مسلم ترمزی ابن باجا ابو ابود نسائی مشکا یہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں بونے اسلام الرمایا دین کی جو بنیاد ہے بیس جو ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے بولو کتنی چیزوں پر ہے پانچ پانچ پہلی چیز ماشہاد ان شہادت اللہ محمد ان ابدو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ سبھی حدیث بیان کرتے ہیں دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی اور اور پیارے مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسال یہ پہلی چیز ہے بولو کیا میرے ساتھ آپ کو تھوڑی تھوڑی بات کرنی پڑے تاکہ آپ بات کو سمجھ کسی کو کسی قسم کا کوئی شک اب ہم ہو زیر میں خلش ہو یا میری بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میں اسے اجازت کھلی دیتا ہوں وہ اٹھ کر سوال کرے میں انشاءاللہ تب تک آگے نہیں چلوں گا جب تک اس کو مت میں نہ کروں گا اس سے یہ مراد نہیں کہ میں بہت بڑا آ ہوں اپنا علم کا اظہار نہیں کر رہا ہاں میرے مسلک کی حقانیت ہی ایسی ہے اس مسلک میں سب چیزیں جو ہیں یہ واضح اور امان ہے بعض لوگ یہ شروع سے کام چلا آیا ہے یہ آج کا نہیں یہ عام بات چلی آ رہی ہے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں یہ شروع سے ہوتا آیا ہے لیکن یاد رکھو دین اسلام اور اس کو ماننے والا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر مسلمان کا جو معیار ہے وہ کیا ہے عدل و انسان کوئی آدمی بھی دنیاوی معاملے میں غلط بات کریں تو کہتے بھی کچھ انصاف کی بات دا. یہ تو کوئی انصاف کی بات کریں میں الحمد للہ ڈنکے کی چوٹ کیا کہوں دوسرے مسلک والے لوگ میرے جن جن عقیدوں کو وہ شرک اور بدت کہتے ہیں اگر میں ان لوگوں کے بڑوں کی کتابوں سے وہ عقیدے ثابت نہ کر دوں میں منہ مانگا انعام دے دوں جس جس عتی کو وہ صرف قرار دیتے ہیں بدت قرار دیتے جس بھی گئے جس جس عتی کو وہ لوگ شرط یا یادک یا حرام یا نجائز قرار دیتے ہیں جو ہمارے ہیں میں ان کے بڑوں کی کتابوں سے نہ دکھاؤں تو دوں مانگا انعام پیش کر مگر مزہ تو تب ہے اگر دیان اللہ قادری یا یار سلر لگے تو یہ مشرق ہے اور اگر کوئی اہل دیسوں کا مولوی یا رسول اللہ کہے وہ ہے یہ مواخب صحیح سلام ہے یہ کوکس ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لوں اور لوگوں کے ہیں کر رہا ہے اور اگر سردار اہل الز مولوی سناؤ اللہ امرت سری اور مولوی ابراہیم میر سیال کوتی مستفیٰ کو نور مانے تو وہ شیخ الاسلام اور مبلغ اسلام یہ کون سا انسان یہ اللہ قادری چاندری اگر ختم پڑے ختم چلاؤ ختم روشیاں ہودریاں ختم نقصیاں یہ میت کا ختم تو ہم کہے یہ حرام ہے اگر اہل عدیشوں کا مچنت اور دیوبندیوں کا نو چنت مولوی شیر گنگئی اور نوام صدیق پانڈی ختم کی تلقین کرے کہ یہ ختم پڑو گے آگے شرینی اور مٹھائی رکھی ہوگی یہ ختم کرو گے تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی ہم ختم کہیں تو ہرا اور جیسے ہم کریں ویسے ہی وہ کریں وہ لکھے تو یہ کیا لانا پتا اس کے پیچھے کچھ ہاتھ اور وہ ہاتھ کسی مسلمان کا نہیں وہ مسلمانوں کے دشمنوں کا اس کے پیچھے کسی مسلمان سوسائٹی یا مسلمان جماعت کا ہاتھ نہیں اس کے پیچھے کوئی غیر مسلموں کا ہاتھ ہے جو مسلمانوں کو لگانا چاہتا ہے میں آج اعلان کر رہا ہوں ساری زندگی میرا یہ اعلان ہے جاؤ ہمت کرو مولویوں کو تیار کرو جس عقید ہمارے کو تم لوگ شیرک کہتے ہو حرام کہتے ہو نجائز کہتے ہو بدت کہتے ہو ذیا قادری وہی عقیدہ تمہارے بڑوں کی کتابوں سے دکھائے گا مستقل <تصفح> بات سمجھ آ رہی تھی اسلام اسلام اسلام تو سب ہی کرتے ہیں اسلام لیکن اسلام کیا ان اللہ یا مرو کیا ہے یا مرو کو تم کل ادلی وسان اور بول بھی ختم ہو ہر مول بھی خطبے مل کوئی بھی یقین دیکھو کوئی پر کھڑے ہو پڑھتے ہو اس کا عملی مظاہرہ بھی کرو عملی مظاہرہ عل سنت کا جماعت یہ میرا مسئلہ اللہ تعالی نے اور انصاف کا حکم دیتا اسلام کی پہلی بنیاد اشحد اللہ الحلہ و اشہد اللہ محم و اب یہ <تصفح> پہلی بنیاد ہے بولو کون سی بنیاد ہے یہ ایک ہے کل کتنی ہیں بولو سب بولو پچھلے بھی اور یہ اس کے بعد ہے نماز اس کے بعد ہے روزہ اس کے بعد ہے دکان اس کے بعد ہے حج کتنی ہو گئی اب جو پہلی بنیاد ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ نہیں لا الہ الا اللہ ایک محمد رسول اللہ یہ دوسرے حضرات ہمارے لیے پراپو گنڈا کرتے ہیں یہ خدا اور رسول کو ملا دیتے ہیں یہ رسول کو اتنا پیم کرتے ہیں اس طرح چڑھاتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں مجھے کوئی ایک ادلس بتاؤ کہ کسی حدیث میں یہ ہو کہ اسلام کی بنیادیں چھ ہیں پہلی لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ تیسرا نماز چوتھا افزاد پانچواں ہاج چھٹا رو پانچ ہیں اور پہلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے تو یہ جو سمے کہتے ہیں ابھی تم رسول کو بڑھا دیتے ہو یہ نبی سے پوچھو پہلی بنیاد اللہ اور اس کا رسول ہے اب قرآن پڑے اللہ فرماتا ہے ورمات مائی ہوسولا فق اللہ اب اللہ ہی بروا رہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی میں تو نہیں ملا رہا میں رسولہ فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ فرماتا ہے کلین کن تم تو ابو اللہ فتح بے اونی بے بو کو اللہ اللہ ور ماتا مابو باہ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتہ بے اونی محبت اللہ سے کرنی ہے اللہ فرماتا ہے مابو ارشام فرماتے جو میری میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے ستا بے وہ تیری اتباق ہے اتباع رسول کی کرو گے محب اللہ کے بنو گے اور میں میرا محب تھا میرا محبوب تا پتا کوئی نہیں ہو سکتا جو میرے مستحا کی اتبا نہ کرے اور مایا محبوب تیرے بغیر میری ماردا کا پورب حاصل ہے نہیں ہو سکتا میرا محبوب ہوگا جو تیرے در پہ آئے گا اسلام کی کتاب کون ہے بولو قرآن سب کہہ دیجیے سب بولیے آنے مجید میں قرآن پیش کر لوگ کہتے ہیں قرآن بھی سمانا مذہب مطلب ہے قرآن ہمارا مذہب مطلب ہے قرآن بھی زمانا مطلب کیا ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں میں دعوت غور و فکر پیش کر رہا ہوں قرآن پڑھو ترجمہ جس کا چاہے لے لو میں نہیں کہتا فلاں ترجمہ پڑھو فلاں ترجمہ پڑھو جس ترجمے پر تمہیں اعتماد ہے وہ مسمولوی کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لو اور ابو نل فہ بے اونی فرمایا اعلان کر دے جو یہ چاند کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فرمایا ان کو کہہ دو فتہ بے اونی اللہ سے محبت کرنے کا پروگرام رکھنے والو فتہ بے اونی پہ استعمال کرو یوگ بے بک کو ملا سب بولیے خصوصی حضرت صاحب سیٹ پہ سونا پڑھنا سکتا جی مراقبے سطح چوپنے سے بےڑا کر اور مایو ہو بے اللہ اللہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی تب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ کا محبوب مصطفیٰ کے بغیر بن سکتا بولو اللہ کا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بن سکتا ہی نہیں کوئی کہ ہم رسول کو نکال بس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو عید تو عید تو عید اور رب نے بھی جب تو عید کا اعلان کروایا فرمایا کل ہو بن نہ تو فرما دے ہو کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی اتنی ہے گفتگو تیری میرے اللہ کو پس فرمایا کو تو فرما ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اللہ نے اپنی عدیت کا وحدانیت کا اعلان کرایا فرمایا محبوب تو فرما دے اس سے علماء ما لطایب نے یہ نتیجہ نکالا فرمایا محبوب میں اس کی تو عید مقبول سمجھوں گا جو پہلے تیری زبان پر ایمان مانگ اللہ اللہ کرے بس اللہ اللہ کھے اور تیری زبان کی پر وہ یقین نہیں یقین نہیں کرتا اس کے بھی ہاں ہمارے بھی ہاں اس کے بھی ہمارے بھی پاؤ وہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں اس کی بیوی ہیں ہماری بھی بیوی ہیں بس وہ ہم جیسے ہی ہے صرف وہی آتی تھی نہ اللہ فرماتا ہے یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کی زبان کو میں کہہ رہا ہوں کل اے محبوب تو فرما دے میں <مترجم> کہہ رہا ہوں کل اے محبوب تو فرما دے جب مصطفیٰ بولے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وکیل ہی محبوب مجھے ان لفظوں کی قسم ہے جو تیرے منہ سے نکلے ٹھیک کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے یہ قرآن دین اسلام کی کتاب ہے یہ میں اسی سے پیش کر لوں اور انشاءاللہ شاء آپ کو بتاؤں گا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے بتا دا کس کا ہے قرآن مطابق کس کا وید اور نظریہ ہے ذرا غور کیجئے میری بات کو سمجھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے یہی تو وہ قرآن ہے جس کو سن کر کافروں نے مستفا کا کلمہ پڑھا تھا جائیں تو تمہیں حادیث اور سیرت کی کتابیں پڑھ کر کافر دیکھیے کر کا. مسلمان پہلی چیزیں دیکھو اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے بولو اللہ اور اس کا ہم بولیے اللہ اور اس کا اللہ اور اس کا لیکن دیوبندی وابی مدودی اور تبریلیوں کے مولوی اسمیل میں دے لیے. اپنی کتاب میں لکھا کروں تک مان وہ لکھتا ہے بس اللہ ہی کو مانو کس کو مانو اونچی بولو کیا لکھتے ہیں اللہ ہی کو ولو اللہ ہی کو وہ اللہ ہی کو مانتا ہے لیکن اللہ ماتا ہے اللہ اور ہے مابو مجھے تیرے رب جس کی قسم ہے تیرے اونچا دافت اسلامی منہ سڑ ٹھیک ہے تیرہ چودہ پندرہ جانے اپنی معافی ڈپ داری زبان ہیرین پتا نہیں مولاس نے سبق یا کوئی اور سبق دے گیا مولانا نہ دیکھتے نہیں بولیا مریا بھی کر سافلوں میں سنو بالکل ہمیں بول ساڑ ہاں سنی اور مایا فلا وربی کلا اللہ ورماتا ہے بھو مجھے تیرے رب کی قسم ہے مجھے تیرے میری ذرا عادت ہے بلانے کی اس لیے میں تکلیف آپ کو دے ہوں لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب پوچھو گے تو جھولی میں کچھ لے کر متوجہ مجھے تیرے رام اب میں آپ سے پوچھ اللہ صرف رسول کا ہی نام ہے ماشاءاللہ بولو ساری اس پر کوئی آیت آتی ہے کسی کو ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین عالمی سب تریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے اللہ تعالی سارے جہانوں کا رب ہے الحمد للہ ربل پر اللہ پانچویں پارے میں فرما ہے فلا و رب کا مابو مجھے تیرے رب کی قسم ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلاں رب العالمین مجھے سارے جہانوں کے رب کی ساروں جہانوں کے رب کی قسم ہے لیکن فلاں رب بیٹا بابو مجھے تیرے رب کی قسم ہے اللہ نے بازے کر دیا کا رب سب نبیوں کا رب سب رسولوں کا رب سب فرشتوں کا رب سب خوروں کا رب سب غلمانوں کا رب سب صحابہ کا رب سب اہل بیگ کا رب تاب کا رب ولیوں کا رب گوشوں کا رب کائنات کے ذرے ذرے کا میں رب ہوں لیکن اگر مجھے اپنی ربوبیت پر ناز ہے تو اس چیز پہ ناز ہے کہ میں محمد عربی کا رب ہوں جنہ. اسی لیے میرے یہاں حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا بریل بھی رحمت اللہ علیہ جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دنیا بالو جب قرآن اور ادیس پڑھو تو پھر یہ پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین حضور کے صدقے میں ہمیں رب کا پتا چلا <تصفح> یہ جی فیض ہے رضا احمد پاک کا یہ جی فیض ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون سب کہیے یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے فلاں ورک لا مینا ہتا جو ہتھی منہ کا فیم شاہ جرا بہنا ہوں اللہ ورمات محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے اللہ نے وعدے کر دیا اے دنیا والوں ہاتھ اور پاؤں کو دیکھ کر کھانے پینے کو دیکھ کر یہ نہ سمے نہ بھی ہم جیسا ہے نا نا ارے تم کھاتے ہو تم کھاتے ہو تم کھانا کھاؤ لیکن میرے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں ادور نہیں بھی کھاتے اور ادور نے صحابہ کو فرمایا بخاری میں حدیث ہے مسلم میں حدیث ہے ترون میں حدیث ہے مشکات میں حدیث ہے اور بھی میں کئی کتابوں سے یہ حدیث دکھا سکتا ہوں ادور نے صحابا کو فرمایا اے میرے صحابہ سن لو او مسلی میں تم میں میری مسل کون میں ذرا خود اندازہ کرے سیاپا کو قرآن کی آیت کل ان ماں آنا بادشاہ رونک مسلوں کم نہیں آتی تھی کوئی آدمی کہے بھی نہیں اس وقت یہ آئے تین نازل نہیں ہوئی یہ بھی کوئی بتا رہا سیاپا کو یہ آیت نہیں آتی یہ بول بھی ہیں نبی کی مصریحت کو ثابت کرنے کے لیے جو یہ مولوی بھی آئے پڑھتے ہیں میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر کو نہیں آتی فاروق آزم کو نہیں آتی تھی عثمان گنی کو نہیں آتی تھی علی شیر خدا کو نہیں آتی تھی سیاح نے پھر کیوں نہیں پڑھی حدور ورما کے ام مسلی سلام کر رہے ہیں کوشچن ارائیو کر رہے ہیں اس لی تم میں میری مشن کون ہے ارے جہاں صدیق نہ بولے تو کون ہوتا ہے بولنے والا جہاں فاروق نہ بولے تو کون ہوتا ہے بولنے والا جہاں عثمان گھڑی نہ بولے تو کون ہوتا ہے بولنے والا جہاں شیرے خدا اپنا بولے تو کون ہوتا ہے بولنے والا سنیو مبارک تو ہمارا وہ اسلام ہے ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو صدیق فاروق عثمان اور اس لیے میرے آلہ حضرت بھی مربر امام مامی سنت سمنت دین و ملت امام اچا احمد رضا سب کہہ دیجئے بریلوی بھی کوئی نیا نہیں کوئی نیا مدم نہیں, نہیں, نہیں, نہیں. میرے پیش کیا جو کا جو تو ہار کا ہے, جو خلافاشدین کا ہے وہی عقیدہ پیش کرتے فرماتے ہیں کوئی شاہ مل کر کیہ دیجیے کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا سب مل کر کہہ دیجیے نبی کی ناد پڑھنے والا خوش قسمت ہوتا ہے اب خود فیصلہ کرنے خوش قسمت کون ہے اور بد قسمت کون ہے سب کہہ دیجیے کوئی تجھ سا ہوا نہ کوئی تج سہ نا ہوگا سہا تیرے کے حسنوں ادا کی قسم رجو نہیں کیا پر مایا وہ بی تو اندر ربی ہیں میں رات رب کے پاس گزارتا ہوں رات کہاں گزارتا ہوں اونچا یہ کہاں گزارتا ہوں ہوا یو پری مونی وی فرما وہی مجھے چلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے ابھی تو اندر ابھی رات وجہ میں ایک لطیف سے جانا کر رہا ہوں ابھی تو ہندا ربی تمہاری کتابوں میں حدیث ہے فرمایا میاں ابھی تو عمدہ ربی میں رات کو رب کے ہاں ہوتا ہوں امل محدینی ناشا صدیقہ نے یہ نہیں عرض کیا حضور آپ تو بستر پہ ہوتے ہیں مومنوں کی ماں ام سلمہ نے یہ نہیں عرض کیا حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں آپ تو بستر پہ ہوتے ہیں حضرت افسا نے نہیں عرض کیا آپ کو بستر پہ ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں ماںت المو میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کوئی صحیح حدیث بھی دکھا دے کہ اما ہاتل نے اس کے جواب دے کوئی عرب کی ہو ریکویسٹ کی ہو کوئی بات کی ہو کوئی لب کشائی کی ہو. قادری اس کو پانچ لاکھ روپیہ انعام دے گا لیکن میں پوچھتا ہوں آو! حدیث حدیث کرنے والا میں پوچھتا ہوں حضور نے میں ابھی تو امداد رب تھی میں رات رب کے باپ کو دارتا ہوں کسی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو بستر پر ہوتے ہیں پتا چلا میرا نبی یہاں بھی ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ انہی سے آپ مومو حاطل نے کا سنو مبارک ہو جو مومنوں کی ماؤں کا آپ کیا ہیں مومن کیا ہیں مومن ہے کہ نہیں اونچا بولے ہیں کہ نہیں جو ہمیں مشرق کہے گا وہ خود بےمان مشرق ہو جائے گا مومنوں کی ماں تو نہیں بولی بےمان بولے تو بولے مومنوں کی ماں تو نہیں بولی مومنوں کی وہاں اور میں نیند نے تو کوئی بات نہیں کی اور نے برما بھی تو میں رات رم کے پاس ہوتی ہوں رام کے پاس رات گزارتا ہوں رات وہاں گزارتا ہوں مومڑوں کی ماں ہماری ماں مومنوں کی ماں نے کوئی اعتراض نہیں کیا بتا چلا ان کا بھی یہی عقیدہ ہے نبی یہاں بھی ہے نبھی وہاں بھی ہے اسی کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے جو حاضر و ناظر کو سرک جاتا ہے وہ خود ہے ہمارا تو وہ عقیدہ جب مستی ہے آب. اللہ اور مات ان اولا من نا میری نانف سیم وز اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے کون سا سپارا ہے اکیسواں اچھی بولے اکیسواں بولو کنواں سبارہ او کنواں سبارہ اکیسواں پارہ ان نبی اولا بالمومنی رب بھی فرما رہا ہے بل میب مل کر کہہ دیجئے بل سواب ملے گا ایک ایک رب کے دس دس لیکیاں ملے گی سب کہہ دیجیے بل میو اولا بل مدرسہ دیو بند کے بانی کا سمنا نوتوی جس کی تاریخ مولوی سنا نے بھی کی وہ اپنی کتاب آب حیات اور اس کی دوسری کتاب تاضیر ناس وہ کہتے ہیں اولا کا مانا اخرب یعنی بہت زیادہ قریب ترجمہ کیا بنا ان اولا فرمایا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب <اتفار> <سلام> اکرف تجمہ دیو من مدرسے کے موت میں کاسم نلوت بھی جس کو اہل حدیث بھی بہت بڑا لاما فہما سمجھتے ہیں اس نے یہ کیا بہرحال حال میں ارد کیے کرتا جا رہا ہوں قرآن فرمایا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے پتا چلا جو نبی کو قریب مانتا ہے وہ مومن ہے نتیجہ کیا اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی وہ مومن ہوائی جہاز میں ہو تو تب بھی قریب ہے مکان میں ہو تب بھی قریب ہے پیڑ جہاد میں ہے پھر بھی کیا ہے بولو بولو کیا ہے قریب ہے جان سے قریب ہے جان سلام درخت جو جان سے قریب ہے یہ ہے میری کبھی اس کے نیچے میری بنیاد اس کے نیچے ہے میرا جناب بن یہ پیٹ اور اس کا چمڑا اس چمڑے کے نیچے ہے گوشت گوشت کے نیچے ہے ہڈی کریب وہ جو بڑیان ہے اس سے بھی کیا ہے بولو قریب ہے اگر کسی کی है میں نہ آئے تو نہ آئے ضیا اللہ قادری اس کا ٹھیک دار ہے نہیں ہے ہمارا کام بتانا ہے بنانا نہیں ہے بتانا ہمارا کام ہے منانا میرا کام نہیں ابو جان آیا بتاؤ میری مچھی میں کیا ہے ने نے है ہے چچا میں بتاؤں تیری में میں کیا ہے یا جو چیز تیری में میں ہے وہ بتائے میں کون तो تو میری ادور کا ہی ہے نا ابو جال کہنا یہ تو اور اچھی بات اضرور نے اشارہ کیا تو سن کر بول اٹھے کلمہ پڑا اضرور گرس عالم کا اعلان کیا لیکن مجھے بتاؤ ابو جال مانا تھا نہیں مانا منانا جو ہے نا یہ ہمارا کام نہیں کیوں ہم نبی کی شریعت کے موبائل نبی کا کام بھی منانا نہیں ہے وہاں لینا یہ لگ بڑا ہے جو ہم پر پہنچے وہ آگے پہنچا دینا یہ کام ہے طرح وجہ کی بھی ہے دی نہیں اسلام نہ اسلام اسلام ہم تو عید جب من نہیں بلکہ جتنا ہم تو عید کو ماننے والے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا کیونکہ تو عید اللہ کی ماتا کا اعلان اللہ کی متا کا پرچار جہاں پوچھو برے صغیر میں اسلام کس نے پھیلایا نبے لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا اللہ نبے لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کون تھا پوچھئے میاں محمد جماعت سلامی کے انہوں نے دادا دا دا کا برہم کلا لے کے کتاب کچھ کول موجود تھا میں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> لوگ منوش میں <نہیں> <laughs> <laughs> <laughs> اپنے رنگ جا تو میں جماعت اسلامی اسلام جمیت علما اسلام اسلام لشکر حرکت السارم ہجمل مجاہدین حرکت السار اسلام اسلام پوچھو میاں جماعل محمد تھے اس نے کچو ماجو کا اردو میں ترجمہ کیا اس کے دباٹے میں میاں تفیعل محمد نے گرا ہے وہ کہتا ہے ہاجا اجمیری نے پہلے دانتا کنٹک چلی حجویری کی کتاب تب پڑی پھر تدلیف کی پھر نہ پہنا حضرت جی ترج تبلیغ کا کی حال ہے تھی کنیا نسلان کیا تھی تو مسلمانوں مشرق بنایا اسلام اسلام بات سمجھ رہے ہر جماعت اسلامی تھی کتاب میں بات کر کتاب تقریب میری ریکارڈ ہو رہی کوئی حوالہ کر دو میں پوری زندگی بول پوری زندگی پروفیسر, پروفیسر, پروفیسر کا نام اگلے بندے تو بڑے کی بن پروفیسر یہ دیکھا کچھ سڑکوں پر نجومی بیٹھے ہوئے وہ کیا بولو پروفیشن پروفیشن کیا ہے پٹیا بک لیا چو سنو جس کو چاہتا ہوں کنٹری سسٹم کرو اور یہ بھی کہہ دینا دیا قادری سے الحمد الحمدللہ میرے استاد کے تلبوں کا صدقہ میرا نام بھی چلتا ہے کئی ایسی جگہ بھی مجھے جانا پڑتا ہے اگلے لوگ کہتے ہیں بھائی انہوں نہ سردیو اسی آگوں کو نہیں کر بہت دبئی لمبے میں بہت بڑی مسجد میں میں تقریر کے آ تھا ساری غلام سن سا بیٹھے جب فقیر چوبن پہ آئے پولیس والے پولیس والے اسپیکر پر بارہ دوستوں میں ارد کیا جا رہا ہوں بات کو سمجھیے بات چلائی ہے میں نے اسلام اور میں بتاؤں گا اسلام کیا ہے کون سلام کون ہے اسلام پر چلنے والا کون ہے اسلام کی تبدیلی کرنے والا اسلامک فیتھ کیا ہے اسلامک بلیف کیا ہے سنو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور انہیں میں سبھی مسئلے ان شاء اللہ آج گے آج پہلا چکر ہے یہ میرا اپنا علاقہ ہے یہ میرا ایریا ہے سیالکوٹ کا ہے سر یہ میں دعوت غور و فکر پیش کر رہا ہوں اور دوستوں قبر کو منڈل سامنے رکھ کر باتوں کو سمجھے سننا پھر اس پر سوچنا پھر کتابوں کی تحقیق کرنا قرآن اور آیات کی تحقیق کرنا کسی مولوی کے پیچھے مت لگنا قبر میں سب تمہیں چھوڑ کر گارا آ جائیں گے کوئی قبر میں مولوی نہیں جائے گا جب ہٹو گے پھر دکھو گے توجہ کی سام حال کر کے میری بات سنا یہ رسول اللہ کا نعرہ بھی جو ہے یہ یار رسول اللہ کی جو سداریں ہیں کفر کے سامنے مستقفا کے سیاح میدان جنگ میں لگ جاؤ البدانہ منہ پڑو تاریخ ابن اصیف پڑھ کر دیکھو انہوں نے لکھا ہے مسلمانوں کا میدان جنگ میں جو شہار جو نشانی جو علامت تھی وہ کیا تھی یا محمد یا رسول اللہ کن کی نشانی بولو کن کی نشانی اونچا بولو کن کی نشانی سب کے یہ کن کی نشانی صحابہ کی تاب کی سبا تاب کی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہونے مسلمہ قذاب وہ جو جھوٹا بھوٹا یہ نبوت تھا اس قذاب اور تجاد کے مقابلے میں جب حضرت ابو مکرج ہوتا نا ہم کی ماں برکات نے جاپ ان لوگوں جاب اس کے مقابلے میں وفد تیار کیا اسامہ اس وقت بھی اسامہ تھا بھی جو وہ لشکر بھیجا مسائلوں کا جان اور لشکر کس نے بھیجا تھا وہ پہلے کس نے تیار کیا تھا پھر حضور کا وسال ہو گئے تو صدیق اکبر نے اسامہ کو لشکر کا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مسلمان کے ساتھ میدان جنگ میں گئے تو جب مسلمان صاحب کے ساتھ سینا سپر ہوئے تو نبی کے صحابہ کا نعرہ کیا تھا یا محمد یا رسول اللہ نہ ہو لاکھ کے انعام دوں گا اب بتاؤ ان کا وصال ہو چکا ہے سیابا میدان جنگ میں یہاں محمد یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ امام بخاری کی کتاب اللہ دل نفرت پر کر دیکھو اللہ نبی جو شارے مسلم ہے مسلم شریف کی جو سب سے چوٹی کی شرح ہے وہ علامہ محدث نبی احمد اللہ علیہ نے کی ہے اور ان کی کتاب کتاب الزکار ہے اس کتاب میں بھی موجود ہے کتاب الشفاء علامہ محدث قاضی اجاز کی کتاب جس کتاب کو مولوی ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی کوٹی اہل عدیثوں کے امام السر نے اپنی کتاب سراجن منیرا میں بے نظیر کتاب قرار دیا ہے اس میں بھی موجود ہے پہلے حدیثوں کا محدث مولوی نواب الزمان اس کی کتاب کتابیہ پور ماہدی پہلی جلد اس نے بھی یہ حدیث نکل کی ہے کہ حضرت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فرمخ کے لگتے جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو جا رہے ہیں ان کے پاؤں کو تکلیف ہو گئی تو ساتھیوں نے کہا بننا لئی اے عبداللہ اس کا نام لو جس سے تم کو سب سے زیادہ محبت ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ محبت کس نے یا محمد اور اونچا بولے سارا نہ لائن یا بولو حضرت عبداللہ اللہ بولو حضرت عبداللہ اللہ میں چاہتا ہوں آپ کو بھی یہ ریفریش کو رکھ کوئی چو چو کرتا ہے تو آپ کہیں یا محمد یا کیا میرے پاس کتاب ہے کتاب تبھی صدیق نبام کو پالی کی اس نے نکالے اب نے امباد کا پاؤں سونا لیا کہا محمد فیل فور کھل گیا یہ <تصفيق> سب باتیں حضور کے مشام کے بعد نہیں آ رہا یہ چکر کا چکر چلاتے ہیں اور یہ زندگی میں جائز تھا گاؤں میں نہیں میں وقت نہ اپنا ضائع کرتا ہوں نہ کسی کا اور کا وقت ضائع نہ کرنے کا ہوں میں وہ باتیں نبی کے مشال کے بعد یا بحمدا یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور کنہوں نے نعرے لگائے صحابہ نے نعرے لگائے صحابہ کون ہیں انہ اٹھائیسو بارہ سورج مجادلہ کی آخری آیت میں اللہ مرماتا ہے رضی اللہ عنہم کا حزب اللہ اللہور ہے میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گئے کا حزب اللہ اللہ ور یہ اللہ کی جماعت ہے اللہ انز اللہ تم الفل اللہ ورماتا ہے سن لو میری جماعت جو ہے وہ کامیاب کی جماعت اٹھائیس بارہ سورت مجادلہ آخری آیت باتیں کرنے کی بجائے ذرا قرآن کھولو موت کو یاد کرو کا ہز بل اللہ بللہ ہے مایا سن لو جو اللہ کی جماعت ہے وہ کیا ہے بولو کامیاب ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے پتہ چلا وہ جن پر اللہ راضی ہو گیا ان کا نعرہ کیا تھا بولو یا محبت یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا خود یا رسول ذرا مل کے کیا دیجیے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا خود یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا ستارا یا رسول تو ہوں تو مارا ہوں تو مارا پانچ تھی چپ کر کے بیٹھ آپ بیٹھے جی کوئی چیز رہ جائے گی نہ تو پھر میں تعلیم کہنا چاہتا چاہیے یار تب بھی کوئی بندے بھی کوئی میں ان شانزی تھکا ٹوٹا لیکن میں جو مجھے مجبورن کہنا پڑا میں تو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے پہ آپ تھک جائیں گے میں نہیں تھک مول فکر پیک کرتا یہ نبی کریم کا گیم ان شاء اللہ میں آئی میں کرنا مفتی ادیب لانی کی سنو دا میری بات سن. کیا کہا بولو یا ذرا مل کر کہہ دیجیے نا ذرا خوشی سے یا رسول اللہ کیا کہو بولو کیا کہو مل کر کہہ دیجئے کرم کی ایک نظر ہم پر ہو بھی دیجیے کریں خوش کرو میں خوش پیسے کی گل نہیں پہ کرتا میں تھی بولو تو میں <laughs> آجی, آجی, مل کر کہہ دیجئے کرم کی ایک نظر میں آپ کے لیے اردو میں تقریر کر رہا ہوں ویسے میں پنجابی میں کروں الحمد بہت پار کر ہر رنگ میں ہم کر لیتے ہیں لیکن ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ بھی مل کر کہہ دیجئے یہ کخنوں سے آن نیچے لگا لیپ ہم ہر من کر بیٹھو جیلے جیل بندے نے سدھار دیا کرم کی نظر ہاں پر ہوم کی نظر ہم پر ہودارا یا رسول تو مارا تو مارا تمہارا یا رسول اللہ آ ذرا توجہ کیجیے یہ میرے نبی کے صحابہ کتی اٹھ کر جو اسلام ہے وہ پیسہ اسلام ہے ان کے اسلام میں یا رسول اللہ ہمارے اسلام میں بھی بولو کیا ہے اونچی بولو کیا ہے اور پزارو جو پردہ غریب خرید لیا گڈیلا یجنل ہے کہ دو نمبر ہے اوریجنل پھر منا دے میں کہتا آؤ آج اسلام ملاؤ صحابہ کے ساتھ کن کا اسلام ہے یہاں دو نمبر نے ہی محبہ سنا میرے نبی قریب رہو رحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدیز کو حضرت سیدنا رام ویر میں بھی عمر فرو رضی اللہ مطالعہ نہ ہو ارے کون عمر جس کے مومن میں ہونے کی جبائی رب نے قرآن پا کی اور مایا اللہ کری نے آئی ہو پیو حسب اللہ وہ منتابات اللہ! سورت جی؟ سپارا سورت توبہ بولو کون سی سورت بولو جب حضرت عمر فروخ نے اسلام قبول کیا اللہ نے فرمایا غیاب کی خبریں دینے والے میرے پیارے نبی اللہ بھی تجھے کافی ہے اور مومن بھی تجھے میرے تابے فرما مومن بھی تجھے یہ عمر فروخ کی شان میں آئے تھنا جب حضرت عمر فروخ نے اسلام قبول کیا تفسیر کبیر پڑھو ابن جریر پڑھو عالمی تنظیر پڑھو ابو سعود پڑھو قرتبی پڑھو مدوری پڑھو روح البیان پڑھو روح المعانی پڑھو در منصور پڑھو زاد المسیر پڑھو سب نے یہ لکھا ہے یہ آئے تمرے فروخ کے اسلام قبول کرنے پر اللہ کریم نے نمزل کی اور مایاباسبا متابا کا منل مو منی اور مایا محبوب تجھے اللہ بھی کافی ہے اور تیرے تابے دار تاب فرمان موم برد برد برد برد برد برد حضرت رضی اللہ تعالی نو راوی نے صحیح شریف جلد پہلی سفا چار سو ترونجا نشکان شریف سفا پانچ سو چھ حضرت تمری فروت اللہ ہو تعالیٰ نو فرما دینے کا رسول اللہ ہوئی اللہ ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مقام اس مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا فا اخبار فا اخبار ان باد حلقے فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر ان باد اے مخلوق کی ابتدا سے لے کر ہتھا داخلہ آخل الجنہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خبریں دی دنیا کی, ابت مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنت کے داخلے تک ہمارے نبی نے میں کھڑے ہو کر سب چیزوں کی خبریں بیان ابتدا سے لے کر جنت کے داخل ہونے تک ابتدا سے لے کر جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں بتا دی جس نے یاد رکھی اس کو یاد رہی جس نے بلا دی اس کو بھول گئی اب عمر فروغ کہہ رہے ہیں حضور نے ابتدا سے لے کر آخر تک ہمیں سب کچھ ہمیں خبریں دے دی ادھر رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا وا اللہ ماتا پن تالم و کانفل الحی کا پانچواں سپارا اللہ ورمات محبوب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھ کو اس کا علم سکھا دیا کا معلم فضل کا عظیم جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ قرمت ہم نے آپ کو وہ علم سکھا دیا ہے وہ کانا فضل اللہ کا عظیم فرمایا تیرے نب کا فضل عظیم ہے اپنا نتیسواں پارا سورہ جن پر دیکھیں فرمایا آلی مل گئی فلا یوز ہی روا گئی بیگی آن تصو فرمایا عالم الغیب غیب کا جاننے والا حال یوز ہیرو الا گئی بہی کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا علا مدا میر رسول لیکن اس رسول پر راضی ہو اس کے چھپا بھی نہیں اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رنگ لتیس ماں پارا فرما نر فرمایا جس رسول پہ راضی ہو اس سے چھپا کر بھی نہیں رکھتا اللہ حرف استثناء ہے اب میں پوچھتا ہوں میرے رسول سے اللہ کتنا راضی ہے فرمایا والا کا کا کا فتر کا اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا کہ تو اس پر راضی ہو جائے گا اور آؤذرا رب کی رضا دیکھنی ہے تو پرانے پا کرو فرمایا قد دار رات کلو با وج ایک فیسا مالا کا بلا تر برمات ہے محبوب بار بار جدھر تیری مرضی ہوگی ہم کبلا ادری کر جس کبرے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ ہو جس ڈبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہو یہ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا لیکن یہ مشتبہ کی مرضی پر حضور کے دل میں خیال آیا یہاں پہلے نبیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس میرا قبلہ بھی بیت المقدس ماتا میں نے ہم نے وادوں کو بادے پر فضیلت دی ہے کا میرا بہن مولا، میرا قبلہ بھی وہی ہو حضور نماز پڑھتے پڑھتے حضور کبھی اوپر دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا میرے مصطفیٰ اللہ ہو علیہ وسلم سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اللہ میرے محبوب کی اداؤں کو بھی دیکھتا رہتا رسال سال مستعفی کوئی سمجھ آ رہی ابھی تو ہم کا اللہ نو ولے بلا تن تر جدر تیری مرضی ہے ادھر کی بلا کرتے رب کی رضا Hanera نبی کی رضا رب کی رضا مستفا کی مزدخ جی رضا میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ مخصوص دنوں میں عورتوں کو جو نمازیں مار میری بات کو سمجھ سمجھیں پوچھیں یہ مخصوص already? دنوں میں عورتوں کو جو نمازیں معاف ہیں یہ خدا نے کی ہیں کہ مستعفی نے کی ہیں بھی ان دنوں کے جو روتے رہ جاتے ہیں بیویاں رکھتی ہیں کہ نہیں بولیں شادی شدہ آپ بولیں قرآن میں کیا ہے نماز کا زیادہ حکم ہے کہ روزے کا قطع. نماز کا. لیکن روزے رکھتی ہیں نمازیں کدا نہیں ہیں ان دنوں کی عورتیں او حضور کی خدمت میں آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنوں میں بڑی پریشان ہوتی ہیں تکلیف ہوتی ہے ادور نے فرما جاؤ تم ان دنوں میں نمازیں نہ پڑھو اب میں پوچھتا ہوں نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی کچھ نہیں دے سکتا نبی کو کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے یہ کس بل بوتے پہ تم کہتے ہو پوچھو انگل مرتدہ شیرے خدا مشکل پوچھا مولا ایک پہنا کرا اللہ باجل کریم سے پوچھو اور میں حدیث ہے ریاض الشر میں حدیث موجود ہے اصابی سے آبا میں موجود ہے تاریخ الفا میں موجود ہے اور اس کے علاوہ محبت قوربا میں موجود ہے موجود ہے پرما علی جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تو دوسرا رکھا اسلام دین آلہ اسلام اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے صدیق والا اسلام پیش کرو بھرو کے آنظم والا اسلام پیش کرو عثمان غنی والا اسلام پیش کرو حیدر کرار والا اسلام پیش کرو اور علی جب تک میری بیٹی شانت متوقع ہو سید دار سیے باہ باہر محبوبہ دار ہے مالک جنگت فاطمہ موجود ہے تو دوسرا نقا نہیں کر سکتا جبکہ کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مسنا و و ربا فرمایا اگر تم انسان کر سکو تو دو بھی کر سکتے ہو تین بھی کر سکتے ہو چار بھی کر سکتے ہو جب حضور علی سلاتو سلام نے علی کو حکم دیا میرے پیر علی نے آگے قرآن کی آیت مسنا وہ سناسا تھا مروبات نہیں پڑی علی کو آتی تھی کیونکہ علی ہے وہ کون علی ہے جو گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا پہلی رقام میں پیر رکھتا تھا تو دوسری رقام میں پاؤں لے جانے تک میرا پیر علی پورا پورا یا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی مل کر کہہ دیجئے یا اہل نظر کی آنکھ کا کاڑ بیٹھا تارلی نظر کی آنکھ کا گوڈیا دس لا دے نظر کی آنکھ کا تارا مجھے سننے تو بڑا استعمال سروں نگا گیا میں ایل نظر کی آنکھ کا کارا علی, علی دیجیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی الٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی آؤ, میں عرض کرتا ہوں علیانے اتنے ہی بڑی نبی کو مختار ماننا اختیار ہاتھ والا جانا جو علی کہاں وہاں ذرا اور فرمائیں سوچیں میرے نبی پاک کی پیاری بیوی ام مول منیشا صدیقہ کا رضی اللہ ہو تعالیٰ نہ کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے آسمان کے تارے چمکرے اگو اگر عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا مجھے یہ تو بتاؤ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نے کیا ملموں میں ماں لی فرنا میں جنو رب ماں ہاں ہم تو اس ماندار کی کر رہے ہیں جس کو خدا نے فرمایا ذرا اس مانگ پر غور کرو تمہارا باپ کہتا ہے یہ تیری والدہ انکل کہتا ہے والدہ آنٹی کہتی ہے والدہ ہے خالہ کہتی ہے والدہ ہے پوفی کہتی ہے والدہ ہے پوفا کہتا ہے والدہ ہے میں اور توں نے اپنی والدہ کو باپ کے کہنے پہ مانا کے کہنے پہ مانا افھی کے کہنے پہ مانا کالا کے کہنے سے پہ مانا ٹھیک ہے اے آشا تو وہ ماں ہے اور مایا جو وہاں جو ہوں تو نبی دیا ساریا بیڑیاں کوئی میں جو مات کہہ رہا ہوں تو وہ عرض کیا ہو سب لڑنا ہو علیہ وسلم سے ہو رہی ہے امر مودی نے کرتی ہیں حضور پتہ فتح آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں اب میں پوری دنیا والوں کے فلاسفروں کو اور سائنسدانوں کو اکاؤنٹینٹس کو ریاضی دان کو میں چیلنج کرتے ہوئے بتا کہتا ہوں بتاؤ کسی نے آسمان کے تاروں کی تعداد آج تک بتائی ہے مگر امل مومنین یہ سوال کر رہی ہیں حضور آسمان کے تاروں کے برابر ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں جواب دینے والے کے لیے ضروری ہے وہ ستاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہو اور جس کو نامنیٹ کرے اس کی نیکیوں کو بھی جانتا ہو اور اسے کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے یہ اگلی بھی نہیں ٹوٹ گیا بھلیا بھلیاں نہیں ٹوٹ گیا مل میری سوال کر رہے ایسا سدی کا وہ ہے جس کی جان اللہ نے سترہ آئیتیں بولو کتنی آیتے ہیں اونچی بولو کتنے آئے سورہ سورائے کی سترہ آئے اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی کر ربھی اللہ ہو پال آتی اگمت پہ نازل کی اپرادھ میں نازل فرمائی ہے وہ پوچھتی ہے حضور نے فرمایا نام یہ نہیں لا لالم میلوں تو کبھی نہیں پتا تھی ایسا قرآن نہیں بڑا لالم اللہ کے ساتھ پہ یہ نہیں میں پوچھتا ہوں عائشہ نے قرآن کی آیت گرو نے عائشہ کے سامنے قرآن کی آیت نہیں پڑی کہ عائشہ کا قرآن پر ایمان تھا کہ نہیں وہ قرآن کو جانتی تھی کہ نہیں اونچا بولنے جب صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مشکل مسئلہ در پیش آتا تھا تو ہم ملموں میں کی باردت میں حاضری دیتی تھی کوئی عمر فرماتے ہیں سے قبرا امام جلال الدین سیوتی کی کتاب وہ سیفتی جس نے پچہتر مرتبہ حالت بیداری میں میرے نبی کی زیارت کی ہے جس کو مولوی ابراہیم سیال کوٹی سالے حصوں کے امام نے اپنی کتاب میں اپنی صدی کا متدد کرار دیا ہے متفقہ مجدد سیوتی کو اپنی صدی کا کرار دیا ہے وہ سیوتی روایت نقل کرتی ہیں کرتے عدل مولو منی آشا صدی کا فرماتی ہیں ایک دفعہ فرماتی ہیں میں اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر نبی کریم کے روخے انور کی روشنی سے سوئی میں دھاگا ڈالتی حضرت صاحب ہمارے سیتے نئے نہیں ہیں ذرا اور کیجیے جو بات میں کہہ رہا ہوں حضور نے فرمایا ہاں دیا ازور کس کی نے کی ہے فرمایا عمر کی کس کی ہے اونچا بولیں عمر نے تیس ملک فتح کیے تھے کتنے ملک شہر نہیں سیالپورٹ شہر ہے لاہور شہر ہے کراچی شہر ہے پشاور شہر ہے سمجھ گئے نا ڈاکا شہر ہے چٹا گانگ تمہیں اس پاس بھی لے چلیے سلحٹ بولو کیا ہے شہر ہے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ملک ہے پاکستان شہر ہے انگلینڈ ملک ہے مانچیسٹر شہر ہے برمنگم شہر ہے لندن شہر ہے لیڈ شہر ہے اسی طرح امریکہ ملک ہے جناب نیو جرسی شہر ہے نیو یارک شہر ہے وہاں شکاگو شہر ہے یہ شہر ہے ازرت عمر نے شہر پتا نہیں کیے سرکار فاروق میں ملک پتا کیے اب میں پوچھتا ہوں حضرت عمر نے کچھ نے کیے فلاں ملک میں کی کچھ نے کیے فلاں ملک میں کچھ نے کیے فلاں ملک میں کچھ نے کیے فلاں ملک میں کچھ نے فلاں ملک, فلا ملک, فلا ملک میں پر مشتبہ کی نگاہ نبوت سے وہ سیدھا نہیں ہے میرا نبی جانتا ہے کبھی فرمایا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر نیتیاں عمریں پر <تصح> اچھا ماشاء سے چھٹ دو نہیں کام تو کس کا نام لیا اونچی بولو کس کا نام لیا حضرت مرمومی نے آشا صدیقہ صدیقی اکبر کی صاحب ان کا دین تھا بازی کا نک ملے پھر کیا میرے ابا جی کا کہاں ہاتھ ہے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیک ابو بکر کی اکیلی ہے یہ آگے بدیسری ان نے لکھا ہے کہ وہ جو نیکی جو ہے وہ وارث ہو گئی حدیث میں لفظ یہ نہیں یہ کئی مولوی بیان کرتے تھے وہ وار والی نیکی یہ حدیث نہیں ہے یہ ہمیں کی بلا شاپ ادیس میں جو ہے سمجھے تشری تشریح کہ وہ جو ایک نیکی جو ہے وہ ہو سکتا ہے گار والی نیکی ہو صدیق وہ صدیق ہے میرے صدیق فروک نے کہا کہ کاش میں ابوبکر صدیق کی چھاتی کا اعتماد ہو یہ یہاں پر مردو ہے سنیے علم غیب علم غیب عام سنت کا یہ ہے کہ مصطفیٰ کا علم غیب ہے علم غیب بولو مصطفیٰ کا علم غیب بولو مصطفیٰ کا علم غیب قرآن میں جن آیتوں کی علم غیب کی لکن. سب تفسیروں والے انہیں یہ لکھا ہے کہ وہ ذاتی کی نفل ہے ہم سے پوچھو نبی کا علم کا ذاتی ہم کہیں گے نہیں کہیں اور جن آیتوں میں علم غیب کا ذکر ہے وہ کیا ہے علم غیب بتائی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ ایک جگہ کچھ کہے دوسری جگہ کچھ کہے اب میرا سوال ہے مجھے یہ بتا حضرت عیسیٰ نہ نبی ہے نا علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا عیسیٰ کا زمانہ گزر چکا تھا لیکن تیسرا سپارا پڑھ کر دیکھیں اللہ تعالی حضرت عیسا کی متیا رکھے تریف میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسا نے اپنی کون کو کیا کہا کیا کہا تو جو کیجیے واؤ نب پی او کم بے ماتا کو لونا اللہ اور ماتا عیسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کیا نبی ماتا کو لونا میں تمہیں خبریں دیتا ہوں کس کی بے ماتا کو لونا جو تم کھا کرائے ہو وہ تبدیل رونا اور جو تم چھپا کرائے ہو کہاں سی بوتے بو تم جو تم گھروں میں چیز کھان کر آئے ہو جو تم گھروں میں چھپا کر آئے ہو اگر تیسا برماتے واؤ نبی ہو کون, میں تمہیں اس کی خبریں دیتا ہوں میں اس طرح کو جو گھر میں چیز چھپائی ہے وہ ویب ہے یا کہ نہیں سب بول یعنی جو کھائی ہوئی چیزوں ہو وہ ویب اہ یادیں نہیں یہ تو عیسیٰ کے علم کی شان ہے جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اس نبی کا کیا مقام ہوگا میرے کی رات کو جس کے پیچھے عیسیٰ نے بھی ہاتھ باندھ کر مسلک سنت ہے سبحان اللہ جناب کوئی سمجھ آئی تھے بلکہ عیسائیوں کی انجیل سنو عیسائیوں کی انجیل جو عیسائیوں کے چرچوں میں جو ان کے گھروں میں اردو میں ہے اس میں یہ موجود حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کی جوتیوں کے قسمے باندھنے کے بھی میں یہ عیسائیوں کی انجیل میں ہے پرواویوں بندی تبلیغی مدودیوں کے متفقہ مجدد اسماعیل دلوی کی کتاب میں یہ لفظ موجود ہیں انبیاء انگیا رولیا اللہ کے ہاں ذرا ان چیز سے کم تر ہم اللہ کہ منہ مانگا نام پیش کر دوں گا ذرا توجہ کیجیے عیسائیوں کی کتاب میں کیا ہے لمبی داڑی رکھنے سے اسلام نہیں آتا مدماتوں پر میرام ڈالنے سے اسلام نہیں آتا اور ذرا موازنہ کیجیے کشنوں سے اونچے جیسے کرنے سے اسلام نہیں آتا عیسائیوں کی کتاب میں دکھا تم وہ لکھتا ہے حضرت عیسا نے فرمایا میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کی جوتیوں کے قصبے باندھنے کے لیے بھی مکابل نہ نہیں اور جو مندیوں رہے ماعی اللہ یوں ہی پر ہے والی تو والے رسول کچھ سمجھ لیتے لاؤ کو سمجھنا میں دکھاتا ہوں گاؤ آپ تم سے کبدا نکال کر جمنا تقریر میری نکالے سنا جہاں جس کو سنانی ہے کوئی لکھنا ہے انبیاء بڑے بائی ہوئے ان کی کیمت بڑے بھائی کے برابر کرنی چاہیے ارے تو بڑا بھائی کہہ رہا ہے قرآن عیسائیوں کی وراواس جو انگلش میں ہے اس میں کیا ہے؟ لڑتا اور پروفیسر آسوز جو بندی پور جماعت اسلامی کا پروفیسر ہے سانکوٹ کا ہے اس نے اردو میں ٹرانسلیشن اس کا کیا ہے ادارہ تعمیر انسانیت جماعت اسلامی کا ادارہ لاہور میں ہے اس نے وہ کتاب شائع کی ہے میرے پاس ترجمہ بھی ہے اصل انگلش میں بھی ہے فرماتا ہے میرے کو مائی میں عصا مائی میسنجر سنجر کا من انہیں اور میرے محبت یہ ہوگی میرے چمن کی شان یہ ہوگی کہ وہ پنگوڑے میں ہوگا اور چاد سے ڈوریاں نہیں کرنا چلا رسالے کنویں کے نیند مد منو یہ جو مولوی بلا ملبل کے جاسی آسیف باتیں کرتے ہیں یہ کنویں کے میں لگا گئے پتا نہیں یورپ میں کیا ہو رہا ہے امریکہ کیا سوچ رہا ہے یہودی اور عیسائی گیل مسلمانوں کے خلاف کون کون سی کر رہے ہیں تو نبی گیل میں گائم کا انکار کرتا ہے اس میں یہ نہیں لکھا نبی کو وقت کی کیا خبر کہتا ہے نبی کو بک کی کیا خبر لیکن کر عیسائیوں کی ہندی عیسائیوں کی ڈکشنری جو انگلش میں ہے وہ پڑھ کر دیکھیں وہ اٹھا کر دیکھیں اس کو پڑھ کر دیکھیں اس میں لکھا ہے نبی اسے کہتے ہیں جو ان سین چیزوں کی خبر ہے ن چیڑے سدمے کس طرف جا رہی ہے ہیرو نام چڑھ رہی ہے جنا ہے لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں تو یہی پر کا نبی کو غائب کی خبر نے نبی نہیں جانتا نبی پتہ ہی کوئی نہیں نبی پتہ کی کی کیوں وہی مستفا نے فرمایا سلومی اما شیر تو بخاری میں حدیث نہیں پڑی پڑھ کر چھپاتے ہو ارے ہندو نے پڑھ کر نہیں چھپایا ہندو نے میرے نبی کی جان چھپائی نہیں ہے عیسائی نے میرے مستفا کی جان چھپائی نہیں ہے سکھوں نے میرے مصطفیٰ کی شان چھپائی نہیں ہے لیکن نام کا کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے رسول کی عظمت کو چھپایا ہے اس کو وادے نہیں کیا میں بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے فرمایا سلو نہیں اماشے تو مجھ سے جو پوچھنا ہے تو غیر ہے اور کیا صحیح کے درجے کی ادیس صحیح کے درجے کی ادیش نہ ہو میرا سر کلب کر دینا اسلام اصلی پیش کرو جس پر مستفا کی مور لگی ہوئی ہے ویسے تو مردئی بھی کہتے ہم مسلمان ہیں یہ فیصلے تو قیامت کو ہوں گے اے نمازاں لوگ آج دکان آپ سمجھ یہ بڑی چیزیں بڑی یہاں دیوان ہے حضور صحابہ میں کھڑے ہو کر برما سے آب آئے سلون اما شے دو سلون اما شے دو اما شے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو حضور فرما رہے ایک صحابی تھا اس کے متعلق لوگ باتیں کرتے تھے کہ اس کا داخلہ ہے فلا نہیں ہے اس کو موقع مل گیا اور انہی کے سامنے بات بارے مان سے پوچھو جو بچہ ہوتا ہے اس کا باپ بھی نہیں جانتا یہ میرا ہے یا کسی اور وہ ماں جان پڑے گا اس کا ہمیں بات ہے کہ نہیں بولو سیادی یاد آ رہا من نبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے اگر نبی کو پتا نہیں تو سیادی یوں ہی پوچھ رہا ہے اور نبی کو پتا نہیں سیابی یوں ہی پوچھ رہا ہے ذرا بہت کرو سوچا من لسول یار اللہ میرا باپ کون ہے حضور خرمات ابول کا ہوضافہ تو تیرا باپ ہو ہے تیرا باپ وہی ہے جو تجھے لوگ کہہ رہے تو تیری ماں تجھے سمجھ نہیں آتی ندی کے لے آپ کا انکار کر رہے ہیں میں آتا ہے ایک بیڑیے نے بکری اجت ریوڑ سے اٹھائی اور بھاگتا اس ریوڑ کا مالک پیچھے دوڑا جب پیچھے دوڑا بیڑیے کے منہ سے بکری کا بچہ نکال لیا تو وہ بھیڑیا بولا اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تم نے میرے منہ سے کھینچ لیا وہ آجڑی جو ریوڑ کا مالک تھا وہ یہودی تھا میں دو دونوں دیکھو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ بیڑیاں کلام کر رہا ہے بیڑیاں کہنے لگا تم میرے کلام کرنے پر مانچب ہے تعجب کر رہا ہے جا وہ کھجوروں کے درختوں کے درمیان ایک اللہ کا نبی ہے جو وہ خبریں بتا رہا ہے جو ہو چکی ہیں جو کیا کرتا تھا یہ کہہ رہا ہے بولو کون کہہ رہا ہے اونچا بولو کون کہہ رہا ہے مشکا سے حدیث نہ جو چور کی سزا وہی کی سزا اور اس کے آگے کتاب دبو شفا جس کو مولو ابراہیم نے بے نظیر کتاب قرار دیا ہے اس کی روایت آگے آتی ہے اب وہ جو تھا وہ بھیڑیا اس جوہودی کہتا ہے وہ جا تو اس نبی کی زیادہ کر کے آ تیری بکریوں کی آنا رہا ہو اور میں تیری بکریوں کی رکھبالی کر رہا ہوں کوئی ادی گیا میرے पर پر کرنا پڑتا وہ تو پڑھ کر آیا اونچا بولو کیا پڑھ کر آیا جو ان سے اسلام اسلام کرنے والوں نوی دہلی میں ہٹائی کا انکار کرنے والا ہوں بتاؤ حضرت حدود کے جو فنکل تھے چچا تھے انہوں نے کون سی چیز دیکھ کر میرے مستقبا کا طلبہ اسلامک ہسٹری میں مجا مظاہر یہ بادشاہ بندے سات سارا تھک گئے فون مانا بھی چکے ذرا ہاتھ ہوتا تھا مجھے پتہ لگے کون جاگ رہا ہے کون <سرس> نہیں جاگ رہا ہاں نعرہ گا نارا تقریب نعرہ لال نارا تقریب یہ بھی لکھا کرو نارا غوثیہ مطلب کہ حقاع سنت میں جمع اوسوں کا مطلب بڑا پیارا ہے جس چیز کی مستفا سے نسبت ہو جائے کہنے تیری خیر پہرے دار تیری خیر پہرے دارا ہو گئی تھی جالی تیری خیر ہودار خیر ہودار یارا قبولی ادا وقت سب ندی پان کی مار مار ہاضری نسیحرما تیری خیر ہودار تیری خیر ہوے رو جی چم لے تو معاف سما تر جانے ترم شاہ سیاست کی کے شریف حضور فرماتے متیال تو معاف سما وا تما فلر جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کوئی زمینوں میں ہے سب مجھے کہ میں جان سب کو میں جان سب معافی و دے بحفل آفک سماوا دے بحفل آر معافی سماوا دے میں محفل آر بادہ دیجیے اور فرمائے میرے صلی اللہ بہاری بھی حدیث مسلم بھی تربدی سے ابن ما جان ابو دسائی مصدت تفصیل مدر محمد تنظل المان فت الماری ہندہ فیض الماری تفصیل الماری تحصیر القاری اشد الاں مدار حق تفصیر کبھی ابن جری مانی بنزیر تفصیر مدار تفصیر قرق بھی تفصیر مل البیان روح المعانی روح منصور زاد المصیب تفصیر مرادی جامع المیاں ان تمام میں مولوی اشرف علی نے نشر الدین بھی نے سیرت المستفیٰ میں ترجمان السنہ میں بدر عالم میٹھی میگ بھی نے نواب صدیقی نے اپنے مسلم شریف کی شرح میں یہ حدیث نقل کی ایک سو بیس کا نام ہوئے سیرت کی حدیث کی تفریح کی فدائل میں میں اس سے حدیث پیش کر سکتا ہوں قیامت کے دن جب حضور علی سنت وسلام لباسا کا رب کا مقام محمودہ پر جلوہ فروغ ہوں گے اور اس موقع پر جب ساری مخلوق حضور کے قدموں میں کھڑی ہوگی حضور نے فرمایا شروع اے دنیا والوں میں آخر ہوں ساتھی فرمایا آخر کیوں ہوں کہ ساری مخلوق میرے قدموں میں کھڑی ہوگی میں بتاؤں ان آکو چندہ تی چھڑ کے کچھ پڑھنے شرک شرک شرک شرک شرک پیارا بڑا علم دین دینداری نہ آئی بڑا علم دین دین داری نئی بخار آیا ان کو بخاری آئی بخار آیا ان کو بہ قدموں میں بھی ادر کی طرف رکھی لگا ہوں. آیا ہماری تو آج بھی نگاہوں میں تیرے بن میرے آکا سڈا نہیں ہوں گزارا دل کر کہہ دیجیے تیرے بن میرے آکا ساڈا نہیں ہوں گزارا بن میرے آکانے بن میرے آکا ساڈا نہیں گارا ترین نوجوان ہوا پوچھا رکھنا یعنی ان داڑی بنا ہے کا ساڈا نہیں ہوے بن میرے آکا وہ پچھلے بے جڑے کھلوتے ہو تھی بھی سر چوکے نہ کلی گا خوشی نہ مدرو کہ نہیں بن میرے آقا سڈا نہیں ہوگا ہسا وی پہ آکا بس میں اللہ فرمائے عرفان یہ محبوب اپنا سال کو اٹھاؤ سال مانگو نالی سل کے, کے سٹا نہیں منگ مرضی نہ دماغ نالی گل کی سال تو تا سونے منگنا تیرا کام عطا کرنا میرا کام ہے سال تو تا، پشفا شفاعت کرا تو شفا تیری شفات کو ان انسو پوچھو جو کہتے ہیں انہوں کو مردوں سے امیدیں مردوں کو سے امیدیں مردوں سے امیدیں امید ہیں یہ کہنے والوں مردوں سے امید ہے مردوں سے امید ہے جو آپ سیدھی کسن گوپال کی تفصیل ترجمان اور قرآن میں پرسوں پڑھ رہا تھا اس نے لکھا ہے اور یہ حدیث حضور کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور اس نے بھی یہ لکھا ہے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے ابھی وہ پورے مہینوں کا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ میں ہی وہ ضائع ہو جاتا ہے بچہ بھی قیامت کے دن اللہ سے زد کر کے ماں باپ کو جنت ملے گا حضرے میں اسلام کی برکت ہے اندینہ امتحان ہی سے دیکھ رہا وہ زندہ پیدا نہیں ہوا اس نے ایک سانس بھی نہیں لیا وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا مطلب سے پہلے ہی مر گیا وقت سے پہلے ہی مر گیا ماں کے پیٹ میں مر گیا جس کا تو نے ابھی کوئی نام بھی نہیں رکھا اس کو نام نہیں کیا اس کے کان میں اذان نہیں تھی وہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس کو دم دیتے ہو نہ اسے مستل دیا جاتا ہے گڑے میں بھینک دیتے ہو مگر مستفا بنواتے ہیں تو ہم میرا پتی ہے تمہیں اسلام کی خبر نہیں کی. تم اسلام کو چھپاؤ مسلمان کی آدمی کو چپا کر رکھو نبی کے صدقے میں رنگ کی رامت چپانے والوں موت کو یاد رکھو حضور نے فرمایا وہ بچہ ماں بان کو جنرت رکھنے میں لے کر جائے گا ارے اگر وہ بچہ جنت میں لے کر جا سکتا ہے تو مستفا اور مستفا کا امتی بھی اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے جا سکے میں لے جا صحیح سلام پڑ سہیل پیش کرنا ڈنڈی کیوں مارتے ڈنڈی کیوں مارتے ہو ڈنڈی والا اسلام رکھا ہے اور قبر میں ڈنڈا کو یاد رکھو نواب صدیقی بسن بطالی نے یہ حدیث میں حدیث کی کا کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے میں پوچھنا کہتے کہ مردوں سے ان کو بیتے ہیں سے ان کو بی ہیں مردوں سے ان کو بی ہیں سر کوئی چاہتا ہیں مردوں سے ان کو پکارتے ہیں،, ہیں،, ہیں،, ہی ہیں جاؤ صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور نے بمن لکھ کے لو مو تاک اے میرے امپتی اپنے مسلمان مردوں کو تلسی کرو یہ <سؤال> جو بہت آپ یہ نہیں زندوں کو تلقین کو کن کو تلقین کو اونچا بولو اونچا بولو اونچا بولو اگر مردے دھو دیں نہیں ایسے نمبر حدیث میں صحیح کے درجے کے نواب صدیق بھوپالی نے ہاں مول جی سنا سری نے پتا سنایا جلد پہ جس کو سردارے اس نے لکھا لکے اپنے مردوں کو لائے لگے گی نو سنتے ہی نہیں موت موت موت اگر رانتا رانتا رانتا کو اگر مردے نہیں سنتے پورا پیش کر ہمارا ایمان ہے ان لا تسمی امداد ولا تسمی اسمن د مردو کو نہیں سنا سکتے کون سے مردے وہ کافر بولو کون اچھی بولو oh. کون سے مردوں oh, کافروں کو کافروں کو کافروں تفصیرا پڑھو تفصیل پڑھو قوم کے سامنے صحیح اسلام پیش کرو اس لیے تنا ورماتا ورمایا یہ دلو دہی کثیر ہوں دہی کسیر اللہ برمادہ کئی قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں کئی قرآن پڑھ کر عدالت پاتے ہیں اور کدی مولوی ترجمہ جہاں صحیح بخاری شریف نہ مردیاں سنن کا باب خدا دی قسمیں کدی باوی مولوی اپنے بندیاں دے سامنے اپنی جماعت کا پنڈے کا مولوی جنہیں سیاست کا چھ کتاب حدیث دا ترجمہ کیتا ہے جس نے قرآن پاک کی تفسیر بھی کی ہے وہ کہتا ہے کہ مردوں کے سننے کا انکار کرنے والا عالم نہیں وہ جاہل ہے اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے مردے سن ختم کتوں کٹ گیا میں آیا تو مجھے ختم ختم دس میں ختم بڑا کتنے ختم بنا جی میں واقع کی مولوی کی کتابوں میں ختم وادی مولویا دے کار خود ختم پڑیا جاتا رہا واپیا دا پنیا ہاں مولوی اپنی جماعت دے مولویاں مولویا پیسے دے, دے ختم بنا بس خوب موجود ہے ہنس نے کی بات نہیں واپیا کا چھوٹا مولوی نہیں بڑا مولوی میں چھوٹے موٹے مولوی گل کر گئی نہیں واگیا کا فنے ہاں مولوی بڑا لینڈ لائڈ بول بڑا نواب بڑا پیسیاں والا وہ بڑھی بیمار ہو گئی بیوی وہ اس کی بیوی بیمار ہو گئی انہیں مولوی سدنے ہر مہینے پورا مہینہ ہو سکتا سال ہو لیکن میں لیکن تری دن پورے مہینے کی میں گل سو پڑا سال لیکن تری دن مولوی وہ پیسے دیتا رہا مولوی پیسے لے گا ختم پڑھتے رہے اس کے گھر میں آ کر ختم پڑھتے رہے ال بابا کو لو مذو کی رسم اللہ علیہ ہے ان کون کو یا دہی مو اللہ فرماتا ہے اور جس کھانے پر میری آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ کھانا کھاؤ اگر آئےتوں پر مار ختم کسے کہتے ٹھیک پڑھ دے تو وہ سواپ کو چاہتے فرمایا اٹھواں سبارہ کتنا سبارہ بولو اونچی بولو کو ملا گیا لے ان تمیات ہی موم پر وہ کھانا کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا اگر تمہارا اس کی پر ایمان ہے وہ جس کھانے تے آئے تک پڑیاں جاؤں اللہ کو پاتا ہے اگر آئساں تھے ایمانے تھے وہ کھانا کتاب oh. الفاظ حضرت عبداللہ اللہ کے نبا سنواتے ہیں ہمارے گھر میں جب بچے قرآن پڑھتے تھے جب بچوں نے قرآن کسی نے ختم کرنا ہوتا تھا تو ہم اپنے دوست باپ کو اکٹھا کرتے تھے پھر ختم قرآن کرتے تھے دارو شریف میں ادیس حضور نے فرمایا ختم قرآن پر جو دعا مانگی جائے اس ختم قرآن پر دعا مانگی جائے اس دعا پر چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں مولوی نو شری قسم گوپال جی کہ شرینی سامنے رکھ کے قرآن دی پڑھ کے فلانی صورت فلانی اور میں ختم میت ٹائٹل درخت ختم میت جب کوئی بندہ مر جائے ادو پڑھ کے وہ سواب مردے نوچا سواب اچھی سوابیا کا بڑا موت پر مولوی نواب سدھی کتن گوپالی نشان نوابی نہ نہیں جہاں ساڑے سڈے لانا میں قدر بن کے لانا سفا نمبر, نمبر چھیانوے صحیح مسلم شریف جلد نمبر دو پیج نمبر نائنٹی سکس پاسے سجے ہی پاس سجے پاسے سفے تے تیسری چوتھی سفر یہ حدیث موجود کیا بولو مرد ہی گا بدکسمت بار جائے گل نے اچھا جی چودھری جی دعا منگو چودھری آ کہیں سے دعا منگنے کا نہیں بدکسمت میں حدیث صحیح مسلم شریف جی دو سو ہے نبی کریم چل کے سیادی گئے دو یا تین دن ہوئے حضور نے کسی حضور نے دعا سے سیادی واسطے بخش کی دعا منگی حضور نے بخش منگی بخش کی دعا منگی سنیاسی بھی جا کے کی کر رہے بولو بخش کی دعا مانگ رہے ہاں جہاں آخر ابھی نہیں دعا مانگ دے تیری نبی مانگتی تین شریر کے حدیث کا جو چور کی سزا ہودارا خود خدا کسی مردے کے لیے بخش کی دعا مانگنی یہ جرم ہے بولو خود نہیں مکنی, نہیں <tip> huh? بس چنگا مذہب ہے ملک بھی ابھی بخشی ہے نی ملک کیا ابھی بخشی ہے جل جل اللہ دینا میں تو بولو اللہ فرماتا اللہ زین ہے لا وہ فرشتے جنہوں نے عرش بولا کو من ہو فرشتے جو مینو نام سب بے ہیں بے بے اللہ فرماتا اللہ کی تصویر اس کی ہم سب جمع ہوتے کٹھے ہوتے ہیں. تصویر بیان کرتے ہیں پھر کیا ہے لو اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے دعا کون مانتے ہیں وہ لوگ اونچا بولے پچھڑے لوگ بھی کتنے کون مانتے ہیں جو فرشتے شرک کرتے ہیں وہ شرک سے پاک وہ پاس پاک وہاں سے پاک فرشتے مصنوع آنے لگتا ہے فرشتے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں سنیو ہمارا وہ عقیدہ ہے نبی پاک کی امت کے قریب جو خدا ہم نے کیا ہے بہر حال کافی وقت گزر چکا کئی مسئلے دور ہوں گے پھر ان شاء اللہ کبھی حاضری ہوگی اور مسئلے کریں گے یہ میری کتاب ہے کیا یہ میری کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے عقائد صحابہ بول کیا نام ہے بول کیا نام ہے اونچا بول کیا نام ہے یہ عقائد صحابہ اس میں میں نے پچپن صحابہ کیا پچپن صحابہ کے میں نے عقائد اس میں درج کیے ہیں نبی کا علم ہے نبی کا حاضر و ناظر نبی کی مدد نبی کو جال سن ایک دوسرے کی مدد کرنا حاجت روائی کرنا مشکل شاہی کرنا پھر اسی میں حضور علی علیہ السلام سے کی عظمت و رف حضور کا اختیار حضور کے ہاتھ کی طاقت کھانے کے اوپر دعا مانگنا ختم پڑھنا پھر اس کھانے کو تقسیم کرنا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میں نے اس حضور کی نورانیت حضور علیہ السلام کی بے مثل بشریت یہ سب چیزیں اس میں میں, میں نے ثابت کی ہیں اور تمام حدیثیں میں نے ان حدیث کی کتابوں سے لی ہیں جو سیاحسکتا ہے بولو کیا ہے بولو جو, جو سیاحستا میں اور और کی مشہور کتاب نشنا شریف میں حدیث ہیں हैं اس میں سے میں نے یہ سب حدیث ہیں بیان کیے ہیں اس لیے کیے ہیں کیونکہ دوسرا طبقہ کہتا کہ جی ہمیں سیاستتا سے دکھاؤ میں اچانک ابھی چار تیرا جا دینا یہ پہلا حصہ یہ پہلا حصہ ہے پچاس روپئے اس کتاب کا حدیہ خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی پڑھنے کے دیں اسی پر اتفاق کرتا ہوں مولا نے اب میں نے گال بن پائی ہے میں نے خطاب کر دیا اب مجھے انہوں نے یہ لکھ دیے اور روپے دے دیے ہیں پھر اچھا مولا نا وقت کے دیں گے پھر لال دیا ہوگا پہلے دینے پہلے دینے سن گول بیٹھے واہ نا مستفا جان پیدا کون س نام بز میں نام شم بز میں حید ہجرائی مستفا چہرائی مستعفی اصل کو ہیں چہرائی مستعفی اصل کو آن ہے عاشقوں کی تیلا پیدا کھوس نام مصطف جان رحمت پیدا کھوس نام اور حشر کا ہشرکاد ہے ان کی زیارت کا دل. حشر کا ہشرکاد ہے ان کی زیارت کا دن ایسوں میں قیام مت پیدا کو سنام مست رم پیدا کو سنام سمت ہانت اشلا خدا کے لا اور پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو کب